اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ اس میں ہے اور جو کچھ زمیں میں تاکہ برائی کرنے والوں کو ان کے کیے کا بدلہ دے اور ان کا کرنے والوں کو نہایت اچھا سلا عطا فرمائے